تم تو اللہ کے ثوابوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گوڑ ایتی ہو بے شک ویجنے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہؤ تو اللہ کے پاس رسک ڈیونڈو اور اس کی بندک کرو اور اس کا احسان مانو تمہیں اسی کی طرف پیرنا ہے